جاننے والا ہے قدا بے فرعون جیسے کہ دستور تھا جب ہوا معاملہ عالِ فرعون کا وزیر امن قبل ہیم اور جو ان سے پہلے تھے کل سبو بے انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا وہ ہلکنا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کی گناہوں کی پاداش میں وہ غلط فرعون اور اعلی فرعون کو ہم نے غرق کر دیا وہ کل ظالمین اور یہ سب کے ظالم تھے نشر بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو قبر کرتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے یعنی وہی جو ہم پڑھ چکے سورہ آراف میں کہ یہ لوگ انسان نظر آتے حقیقت میں انسان نہیں ہے لہم قلوم ال لایف کہ بیا وہ لہم آیل لاف سرون بیا وہ لہم آزانہ بیا کا کل الام بلحم ابل وہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اس لیے شررت دباؤ کہا گیا تمام جانداروں میں اور جمان چوپایوں میں جانوروں میں سب سے برے لوگ جو ہیں وہ یہ انسان نما ہیں کہ جن کے اندر عقل نہیں جن کے اندر شعور نہیں جو ایمان سے خالی ہیں اور کفر پر اور صرف دنیا کی لذتوں پر ریچھ گئے اللہ دین آحت کمین قبول احدہ فی برقن و حملہ لا تقور وہ لوگ کے جن سے آپ نے نبی معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے ہیں اور اس کا کوئی ڈر نہیں رکھتے اب یہ اشارہ ہو رہا ہے یہود کی طرف کیونکہ حضور جب مندی میں تشریف لائے تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ نے بہت بڑا یہ سمجھئے کہ اس کو مربمری واٹ پروفیسر مربمری واٹ نے جس قدر تعریف کی ہے اس کی اور سارے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے تھے انگریزی زبان میں اسٹیٹس مینشپ کہ حضور کا معاملہ فہمی کا معاملہ تدبر کا معاملہ سیاست کو سمجھنے کا معاملہ اس کی بہت بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے یہودی قبائل جو تھے تینوں ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا تو یہ ایک بہت بڑا آپ کا کارنامہ تھا لیکن اب ظاہر بات ہے جکڑے تو وہ گئے اندر سے وہ دشمنی کرتے تھے ساز باز کرتے تھے اوپر معاہدہ ہے اندر سے ساز باز چل رہی ہے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں قریش کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں دیر کر رہے ہیں کیوں نہیں حملہ کرتے ہم اندر سے آپ کی مدد کریں گے تو یہ خدمت ابھی چل رہی تھی تو فرمایا لذین آہد تمین قزون عہدہ ہوں وہ لوگ کے جن سے ادبی آپ نے عہد کیا معاہدے کیے وہ یہ کہ اپنے معاہدے توڑ رہے ہیں فی کلے مر رہا وہ ہم لکور اور وہ ڈرتے نہیں ہیں فما تصقف نہ ہوں تو اگر آپ پا جائیں انہیں جنگ میں فشرد من خلفاؤں تو ان کو ایسی سزا دیجیے کہ جو پیچھے ہیں ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں لال لحم تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو جائے یعنی یہ کہ اب ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی صرف ان کی جو ہے وہ وہاں سے خطوط جا آ رہے ہیں پیغام رسانی ہو رہی ہے لیکن کہیں اگر ان میں اس کا کوئی شخص جنگ میں بھی پکڑا جائے واقعی تر وہ جنگ میں شریک ہو جائے قریش کی طرف سے آ جائے اور پکڑا جائے تو پھر اس کو وہ صدا دیجئے کہ جو ایک کی صدا جو ہے وہ سینکڑوں کے ہوش ٹھکانے کر لے یہ ہے مطلب وہی ماں تفل نہ شمد بہن ایسی صدا ان کو دیجئے من خلق پاؤں کے جو ان سے پیچھے ہیں ان کے بھی ہوش ٹھکانے ہو جائیں لاڈ لوں شاید کہ پھر وہ نصیحت پکڑ لیں وہ اما تصافن قومی خیالت اور اگر آپ کسی کو قومی سطح پر اندیشہ ہو جائے آپ کو کسی سے کہ وہ خیانت پر اتر اترائی ہے یعنی ایک ہے انڈیویجل ایکٹس بنو قیدہ کا کوئی شخص ہے جو کام کر رہا ہے بنو قیدہ کا سردار کہا کہ صاحب مجھے کیا معلوم ایک شخص کا انڈیویجل معاملہ ہے اس نے کوئی خط لکھ لیا ہوگا قریش کو یا کوئی سلسلہ جرمانی کیا ہوگا لیکن یہ ہمارا اجتماعی معاملہ نہیں ہے ہم معاہدے کے پابند میں بہت قنقاہ کا کوئی شخص اس نے کر دیا تو اس کے لیے جو پہلا حکم آ وہ کہیں اگر مل جائے جنگ میں مل جائے کیونکہ ویسے تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے معاہدہ ہے ان کے ساتھ تو معاہدہ ہے اس کو کیا سزا دیں گے لیکن یہ جو جنگ میں کہیں آ جائے اتنی ضرورت کر جائے تو, تو پھر اس کو وہ سزا دیجیے گا کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو دورے ہلا رہے ہیں تارے ہلا رہے ہیں ان کو بھی ہو ٹھکانے آ جائے لیکن یہ کہ اگر آپ کو اندیشہ ہو جائے تو کوئی قبیلہ جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے پر اتر آیا ہے خیانت کرنے پر اتر آیا ہے وہ اما تخافنم ان قوم ان <خیانتن> کسی کی طرف سے خیانت کا آپ کو اندیشہ ہی ہو جائے پب ضلح ملا سوا تو پھر پھینک دیجئے ان کی طرف کھلم کھلا یعنی پھر معاہدے کو ایبروگیٹ کیجئے کہہ دیجئے کہ آج سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں یہ نہیں ہے کہ معاہدہ بھی قائم رہے اور آپ ان کے خلاف اقدام بھی کر دے یہ صحیح نہیں اس لیے کہ یہ مقام جو ہے اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے اور خاص طور پر آپ کا مقام مقام نبوت اس کے اعتبار سے کسی درجے میں بھی نہیں ہے کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ بھی ہے آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں تو آپ کھلا کھلا اعلان کر دیجئے کہ آج سے میرا اور تمہارا کوئی معاہدہ پھر اقدام کی لیکن یہ کہ بغیر اس اعلان کے کوئی اقدام کرنا ان کے خلاف یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ جو اخلاق چاہتا ہے اہل ایمان کے اس کے منافی و اما تخاف الم قوم خیالت ضلع اصل میں یہی وہ بات تھی جس کے حوالے سے مولانا مودودی مرحوم نے انیس سو اڑتالیس میں یہ جو جہاد کشمیر وسفت ہو رہا تھا اس کے بارے میں رائے داحیت کی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ ہمارا سارا معاملہ معاہدات کے اوپر چل رہا ہے پھر اگر یہ کہ معاملہ جو ہے دوسری طرف ہم یہ شکل کر رہے ہیں کہ وہاں پر جنگ کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے شریعت کی روح سے قرآن کی روح سے غلط ہے ہمیں کھلم کھلا اعلان کرنا چاہیے جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کھل کر سامنے آنا چاہیے یہی یا کہ بیس کے اوپر تو معاہدہ ہے ہاتھ مل رہے ہیں اور بیس کے نیچے سے ٹانگے گھسیٹی جا رہی ہیں یہ دنیا داروں کا دھندا تو ٹھیک ہے لیکن اسلام کی روح سے ایک اسلام کے نام پر بننے والی مملکت کی حکومت کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے یہ تھا وہ معاملہ جو سن اڑتالیس میں مولانا مودودی نے یہ رائے ظاہر کی تھی اور اس پر پھر کافی ان کے خلاف جو ہیں عوامی جذبات جو ہیں وہ بہت بلند ہو گئے تھے مستعد ہو گئے تھے اس لیے کہ عوام کی اپنی سوچ ہوتی ہے وہ اماں تخاف خیانت ان <سَوَا> معاہدہ ان کے پر دے مارو ان اللہ علیہ قائدین یقیناً اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہے وَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا <صَبَقُوا> اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں یعنی یہ کہ اب اگر کچھ لوگ بچ کے بھی تو چلے گئے نا آخر ہزار کی نفری آئی تھی لَا یہ جو بچ کر چلے گئے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے وہ عاجز نہیں کر سکیں گے وہ عید لہم مستتا اے اور مسلمانوں اب جب یہ نیا دور شروع ہو ہی گیا ہے تمہاری اس دعوت و تحریک کا تو اب پوری طریقے سے اپنے امکان بھر سامانِ حرب تیار کرو عید الحم اعداد تیاری کرنا اسلحہ تیار کرو سامانِ جنگ تیار کرو گھوڑے تیار رکھو مثالہ تمہارا ہونا چاہیے جو بھی تمہارے لیے ممکن ہے یہ توقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھو اللہ تمہاری مدد کرے گا عید الحم مست اپنی استقاط جو ہے اس کی حد تک تو پوری تیاری کرو من قوت طاقت سے بھی و من ربات الخل اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے بھی اس لیے کہ اس زمانے میں جنگ کے لیے سب سے زیادہ جو مؤثر شہر تھی آپ کو معلوم ہے وہ گھوڑا تیز رفتار ہے اونٹ جو ہے تیز دوڑ نہیں سکتا ہے اور اسی حوالے سے آج سمجھ لیجیے ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے شاید عالم اسلام میں پورے میں پتہ نہیں پچاس ساٹھ ستر کتنے ملک دنیا میں ہے مسلمان کہلاتے ہیں ایک ملک ہے صرف جسے نے ایٹمک صلاحیت دی ہے اور یہ امانت پوری امت مسلمہ کی ہے مسلمانوں نے پاکستان کے پاس اور اس کے بارے میں اگر امریکہ کا دباؤ قبول کر لیا گیا تو یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی اللہ کے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ وہ اسرائیل لے کر بیٹھا ہوا ہے ایٹم بم کے اس کے پاس امبار لگے ہوئے لیکن یہ ہے کہ ساری پالیسی جو چل رہی ہے وہ یہ کسی طریقے سے پاکستان کا ایک عراق کے بارے میں اندیشہ ہوا تھا کہ اسے ایٹمی دانت نکل سکتے ہیں اس اس ایک مرتبہ اس کا وہ پلاسٹ جو ہے اس کا بھرکس نکال دیا تھا دوسری مرتبہ یہ کہ اس کا پورا بھرکس ہی نکل گیا اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا دیا اب پاکستان پر سارا دباؤ ساری ڈپلومیسی جو بھی چل رہی ہے اس وقت کان کھولنے کی اور آنکھیں کھول کر دن گزارنے کی ضرورت ہے ہمیں حکم یہ کہ جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارا امکان جو بھی تمہارے پاس امکانی طاقت ہے اسے سنبھال کر رکھو دیٹرنٹ. خیر تربونا ادب اللہ تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈرا سکو یہی اے تو معلوم ہو کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے وہ اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈرا سکو من ایک تو ہے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ایک اور بھی ہیں جو ان کے سوا ہیں ان کے پرے ہیں انہیں تم نہیں جانتے اللہ تعالم اللہ, اللہ جانتا یعنی وہ ہمارے یہ تمہاری اپنی کے اندر بیٹھے ہوئے تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ نومی درحقیقت ففتھ کال مس منسر ہیں کہ جو در حقیقت تمہاری تباہی چاہتا ہے بربادی چاہتا ہے بما تم فکو منشائی اب ظاہر بات ہے کہ اگر ساز و سامان فراہم کرنا ہے اسلحہ فراہم کرنا ہے اور ساز و سامان کے لیے جو ہے گھوڑے تیار کرنے ہیں تو انفاق کرنا پڑے گا انفکو ممبارہ رکھنا تم سے کوئی منشیائی فیس ابھی للہ فائی لے کو اور دیکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ پورا پورا تمہیں مل جائے گا پورا پورا دیا جائے گا وائن تم لاتسلم اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی تم دو تو صحیح اب وہ پورے دو رکو ذہن میں لے آئیے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے تھے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے فی عبی اللہ خرچ کرتا ہے جیسے ایک دانہ جو ہے وہ زمین کے اندر ڈال دیتے ہو اس سے جو ایک پودا نکلتا ہے اس میں سٹے ہوتے ہیں سات سٹے ہیں اور ہر سٹے کے اندر سو سو دانے ہیں تو وہ ایک دانہ سات سو دانے پیدا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا سات سو گنا سے بھی زیادہ آئیے ثواب دے گا کہاں سیت سیت کا رکھ رہے ہو اپنے پیسے خرچ کر دو اسے اس لیے کہ اب اس دعوت کا اور اس تحریک کا اور محمد رسول اللہ کی جو جد ہے اس کا وہ مرحلہ آ ہے کہ اب ساز و سامان اور کیٹ کانٹے سے لیس ہونا ضروری ہے اپنے بازو اپنے کندے نیچے گرا دے ابن کے لیے سلاح کے لیے اگر قریش آمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ بھی جھک جائیے کوئی بات نہیں سلح کر لیجیے وہ توقل اللہ پر توقل کیجئے یعنی یہ کہ اگر وہ صلح کرنے کے اوپر آمادہ ہے صلح کر لیجئے اور ڈریے نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ چال چل رہے ہوں نہیں صلح کا جواب صلح سے دیجئے لیکن یہ کہ اللہ پر توقل کیجئے وہ سمی اللہ وہ سب کو جانکین نہ ہوں وہ سمی و لالیف وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے کا اور اگر وہ چاہتے ہو کہ آپ کو دھوکہ دے دیں اللہ تب بھی آپنا آپ لگا کے لیے اللہ کافی ہے اللہ کی طرف سے ضمانت ہے ہو کا بنس وہی تو ہے اللہ جس نے اے نبی آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے یہ ذرا نوٹ کیجئے اللہ نے محمد کی مدد کی ہے اہل ایمان کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایسے صاحب آتا فرمائے جو بخلس تھے کہ جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنی خون کی ندیاں بہا دیا حضرت بھوسا کو ایسے ساتھی میسر نہیں آئے کیا حال تھا جبکہ کہ انہوں نے کہا بھی اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور انہوں ان کا فضو بولتا اور انا قائدون جاؤ تم جاؤ ہم بیٹھے ہی ہیں رب انی نکو اللہ نفسی واقعی ففر و ففرق بیننا و بین فاس تھی یہاں یہ ہوا تھا جب دوسری مرتبہ مقام سفرا پر جب ہوئی ہے جو مشاورت اور وہ بڑی یوں سمجھیے کہ کانٹے کی مشاورت تھی وہاں بھی کچھ لوگ زور دے رہے تھے مسلسل کے چلیے ہمیں چلنا چاہیے پہلے قافلے کی طرف وہ تو آپ کو سیرت کی کتابوں میں پڑھنا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس وقت حضور کا منشا یہ تھا آپ بار بار کہ آپ اور لوگ مشورہ دیں اور لوگ بھی مشورہ دیں حضرت مغداد نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی رضی اللہ تعالیٰ اے نبی آپ ہمیں موسا کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا مسب عرب و فکات لونا قائد ہم آپ کے ساتھی ہی ہیں آپ جو حکم دیں ہم حاضر ہیں حضرت ابوبکر نے تقریر کی حضرت عمر نے تقریر کی حضور دیکھ رہے ہیں انصار کا کیا منشا ہے ان کی کیا رائے ہے پھر کھڑے ہوئے ہم کے انہوں نے کہا ہے کان کا تانی نا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول شاید آپ کا ہوئے سکون ہماری جانب پہ شاید اس وجہ سے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا بیعت بیت ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے شاید یہ گمان ہے آپ کا امن نہ میں کاسدکنا کا ہم آپ پر ایمان لا چکے ہم نے آپ کی تصدیق کی ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. خدا کی قسم اگر آپ اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیں گے ہم بھی آپ کے پیچھے اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں گے ہم اپنی اونٹوں کو دبلا کر دیں گے بلکل غمات تک جا پہنچیں گے یعنی یمن کا شہر ہے بلکل غمات وہاں تک پہنچ جائیں گے چاہے ہماری اونٹیاں لاگل ہو جائیں اس کے بعد حضور کا چہرہ کھل اٹھا کہ انسار کی طرف سے بھی ان کے نے یہ بات کہی ہے پھر آپ نے کہا چلو گا بدر کی طرف تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضور کی مدد کی ہے پہلے ایمان سے بے نصر ہی ایک تو اللہ کی مدد آئی آسمان سے فرشتے آئے اور ایک ببیلین اور اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی مدد کیون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں وہ اللہ بین قلو بہین اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی لو الفقت ماف اللہ کے جمی اللہ بین کلو بہین نبی اگر آپ دولت کے ذریعے سے محبت پیدا کرتے کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ ان کے دل کی نرمی کے لیے تالیف قلب کے لیے جو ہے پیسے دیے جائیں اگر زمین کی ساری دولت بھی آپ خرچ کر دیتے تو ان میں یہ تعلیف یہ الفت پیدا نہیں ہو سکتی تھی براکمن اللہ اللہ بین ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے ماں یہ الفت پیدا کر دی ہے یہ ہم سورہ عال عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ تمہارا تبا، معاملہ جو ہے اس کن تم آدان فالف بینوب کم فاس باہم بحمت آیت نمبر 103 سو ہے سورہ عال عمران کی تم تو تباہی کے آپ کے دڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کہ جو پیروی کر رہے آپ کی اہل ایمان میں سے ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا یعنی جو اگر اوپر والی آیت کے ساتھ اس کو جوڑے یہ بھی ہو سکتا ہے اے نبی اللہ کافی ہے آپ کے لیے بھی اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں مسلمان ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی, کے لیے بھی اللہ کفایت کرتا ہے ان کی مدد کے لیے ان کو سہارا دینے کے لیے تو یہ ایسی کنسٹرکشن ہے جملے گی کہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں یا یو نبی ہر دل مومنی القتال اب یہ تحریر کا لفظ پھر گیا جو سورہ نصاب میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ ہر دل القتال اے نبی شوق دلائیے ترغیب دلائیے ابھاریے ایمان کے جذبات کو ذرا اپیل کیجیے اہل ایمان کے کہ وہ قتال پر آمادہ ہوں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعلان عام اس طریقے کا کہ فرض ہے جنگ میں نکلنا ہر مسلمان کے لیے یہ صرف تبوک میں ہوا سن نو میں جا کر پورے نو برس تک کتال فی سبیل اللہ کے لیے تحریرس تھی ترغیب تھی اور یہ تحریرس گاڑی ہو کر تحریز بن گئی بس لازم نہیں تھا اسی لیے ہم سورہ نسا میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے باوجود جو اس ترغیب کی وجہ سے آگے بڑھیں قتال کے لیے نکلے ان کے اونچے درجات ہیں لیکن یہ کہ جن لوگوں کو چونکہ فرض عائد نہیں کیا گیا تھا لہذا اگر کوئی نہیں نکلے تو ان کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں لیکن یہ کہ غذبۂ تموک میں نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان کا نکلنا ضروری ہے حبن القطاب ع یک مشرون صابر اگر تم میں سے بیس ہوں گے صبر کرنے والے یغلب و تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے وہی یک میت ان اور اگر ہوں گے تم میں سے سو یغلب الفم وہ غالب آ جائیں گے ہزار پر بنکر کافروں میں سے بے النحم قوم القن اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے سمجھ سے براد کیا ہے انہیں اپنے اپنے موقف کی حقانیت کا یقین نہیں ایک شک جو جانتا ہے میں حق پر ہوں میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں ایک شا سے دل مل ہے ایسے ہی لڑ رہا ہے مارے باندھے کو لڑ رہا ہے کسی کے کہے سے آ گیا مرسینری ہے تنخواہ یافتہ ہے اس لیے آ گیا. اب اس میں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا تو ان لوگوں کو چونکہ وہ شے حاصل نہیں ہے لہذا ان کی حالت کیا ہے کہ اگر آپ دس ہوں گے سو پر غالب آ جائیں گے لیکن اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ گیا کہ اس کی کچھ عرصے کے بعد یقیناً نازن ہوگی جو ہوئی ہوگی جو یہاں شامل کر دی گئی الآن خف اللہ عنقم اب اللہ نے تم پر سے تخفیف کر دی ہے وہ عالمان فی کم اور اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے لیکن یہ کمزوری کیسے آئی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے سعد قر ال مہاجرین اور انصار کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی محاذ اللہ ابو بکر اور عمر میں یا ساد معاذ میں رضی اللہ تعالیٰ عمین ان میں کوئی کمزوری نہیں آئی لیکن جو نئے نئے مسلمان آ رہے تھے جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی اوسط گر رہا ہے ظاہر بات ہے جو نئے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جن کی تربیت اتنی نہیں ہوئی ہے جن کے اندر ایمان ابھی اتنا گہرا نہیں اترا ہے اتنا راسک نہیں ہوا ہے تو اس کے حوالے سے اب فرض کیجئے کہ ایک ہزار کے اندر پہلے تو ایسے ہوتے تھے کچے پکے جو ہیں وہ بیس ہیں پچاس ہیں سو ہیں اب یہ ہے کہ پل کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اگر تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اوسط جو ہے وہ گر جائے گی اس اوسط کے اعتبار سے اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے پھائی منکم میت انصابت یاغلب میتھن اب بھی یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر سو ہوں گے کہ جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے وہی یقم منتم اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے یغلبو الفین بیز دلہ تو وہ دو ہزار پر غالب آ جائیں گے اللہ کے اذن سے وہ اللہ صابرین اور یقین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ماں کران ال اصرا اب یہ ایک اور بہت نازک معاملہ ہوا جو کے بعد کہ وہ جو قیدی پکڑے گئے ان کا کیا کیا جائے جو قریش کے قیدی اب اس کی ایک شکل تو یہ تھی مشاورت کی حضور نے حضرت ابو بکر کی ایک رائے تھی حضور کی اپنی رائے بھی وہی تھی نسلی ہے کہ جو مزاج حضور کا تھا آپ شفیق نرم روف رقیق القلب یہی معاملہ حضرت ابو بکر کا تھا حضرت عمر تھے سخت اشد فی امر اللہ عمر حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے اگر ہم نے فدیہ لے کر یا قو معاف کر دیا ویسے ہی چھوڑ دیا یہ پھر دوبارہ آئیں گے کفر کو تقویت حاصل ہوگی تو اس کو تو جب تک کہ کفر کی کمر ٹوٹ نہ جائے یہ سانپ جو ہے جب تک کہ پوری طرح کچلا نہ جائے اس وقت تک جو ہے ہمیں کوئی نرمی نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ اس حد تک تھے کہ ہم میں سے یہ جو قیدی آئے ہیں جو ان کے ترین ترین عزیز ہوں بس مہاجرین کے اندر وہ لوگ موجود تھے اور کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں تو مہاجرین جو تھے یہاں صاحبۂ کراب وہ بھی تو کرشی تھے تو اپنے قریب ترین عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے یہ حضرت عمر کی رائے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور حضرت ابو کی رائے بھی یہ تھی کہ نہیں نربی کی جائے فدیا لے کر چھوڑ دیا جائے فیصلہ ہو گیا اس پر عمل ہو گیا لیکن پھر جو یہ آئے تو اتنی ہے یہ پھر بہت سخت ہے اس میں اس فیصلے کو غلط قرار دیا گیا اگرچہ فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر گرفت ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ مضمون بنیادی طور پر یہ سورہ محمد میں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں تفصیل کے ساتھ اس کی پوری بات آ چکی ہے اور چونکہ سورہ محمد سورہ بکرا سے بھی پہلے نازل ہو چکی تھی سورت القتال اس حوالے سے یہ بات جو ہے بہت اہم ہے کہ اس میں یہ قاعدہ قانون آ چکا تھا اس کے باوجود اس بات کا ہو جانا یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک کوتاہی ہوئی ہے وقتی طور پر نظر انداز ہو گیا اللہ تعالیٰ کے مستقل ہو گئے